من بسم اللہ حب المت یا کرما اور کریمہ کا تعلق پچھلی آیا کریمہ کے ساتھ ہے اور آگے بھی انشاءاللہ اللہ و کو نے ارشاد فرمایا کہ آل کتاب جو تھے یہودی ان کے پاس وہ امانت رکھی جاتی کہ ان میں خدا تعالیٰ کے خوف رکھنے والے تھے ان کے پاس ڈھیروں سونا بھی رکھ دیا جاتا تو اس میں ہیر پھیر نہیں کرتے تھے اور کچھ بے دین وہ تھے فلید ان کے پاس ایک دینار بھی رکھا جاتا تو وہ اسے اس میں غبن کر جاتے تھے واپس دینے کا نام نہیں لیتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ مبارک جنگ جی شاہ فرمایا بلام نوفا ب عہدی فرمایا کیوں نہیں جو بندہ اپنے عہد کو پورا کرے وعدے کو پورا کرے جو وعدہ کرتا ہے و تقاء اور پرہیزگاری اختیار کرے فعین اللہ حب المرطقین و تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند فرمانے والا ہے اگلی آئم بادت چندر اللہ و تبارک و تعالی نے یہودیوں کی اور نسرانیوں کی ایک خاص یعنی کہ جو جبلت بن گئی تھی ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو وہ یعنی چند پیسوں کے عبض ان میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے ہیر فیر کر دیا کرتے تھے کوئی حکم خدا تبارک و تعالی کا نافذ ہونے لگتا غریب پر وہ ویسے ہی نافذ کرتے تھے یعنی کہ غریب چوری کرتا تو سزا سخت لگا دیتے کو امیر چوری کرتا تو وہاں پہ حکمیامیں پیچھے کر جاتے تھے اب کسی بندے نے زنا کیا ہے تو زنا کی سزا وہاں بھی وہی تھی جو ہمارے یہاں ہے ٹھیک ہے نا لیکن وہ کیا کرتے تھے وہ غریب کرتا زنا تو اسے سزا لگاتے تھے ہاں بھی تو کرتا اگر کوئی امیر کرتا تو پھر اسے جناب گدھے پہ سوار کر کے منہ کالا کر کے گلیوں میں چکر لگا دیتے ہیں کہتے ہیں بس اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے یہ جو آج بھی کسی کو پکڑ کے گدھے پہ سواری کراتے ہیں نا کوئی بندہ کوئی غلط کام کرتا پکڑا جائے یہ سزا یہودیوں کی ایجاد کرتا ہے کہ نہیں ہے مسئلہ یہودیوں یہ سے یہودیوں کی ایجاد کرتا ہے سزا ہے تو یہ کوئی سزا نہیں ہے یہ ویسے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں تو یہ کوئی اللہ تبارک بدال نے سزا مقرر نہیں کی لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریع سزائیں اور حدود مقرر کی ہیں جو حادث مبارکہ سے تعزیرات مستمبد ہیں وہی لگائی جائیں اور کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ رماء قیامت والے دن ایک حاکم کو اس لیے جہنم کا سیٹ کے پھینکا جائے گا کہ کسی بندے کو سو کوڑے لگنے تھے اس نے ننانوے کوڑے مارے ایک کوڑا کم مارا اللہ تبارک اس سے پوچھے گا تو نے ایک کوڑا کم کیوں مارا وہ کہے گا مولا تیرا بندہ تھا مجھے رام آ گیا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سو کوڑوں کا حکم دے کے میں نے پھر کیا, کیا؟ بڑا رحیم آ گیا ہے تو میں نے جو سو کا حکم دیا تھا تو وہ کیا تھا ننانوے بار نہ ہے سو مارنا یہ ہے پھر اللہ تبارک کو بتالا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں ایک اور حاکم میں وہ لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے جناب ایک سو ایک کوڑے مارے ہوں اس سے سوال کیا جائے گا تو نے ایک کیوں مارا وہ کہے گا مولا تیری نافرمانی ہوئی تھی مجھے بڑا سخت غصہ تھا کہ تیری نافرمانی ہوئی اللہ تبارک بتا جب میں نے سو کہے تھے تو نے ایک زیادہ کیوں لگا دیا ہے جی تو یہ بات ذہن میں رہے کہ دونوں کو کریما کرے سامنے بائے کہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم ڈالا جائے گا اب بتائیں جو بندہ شریف مجرم جو بن رہا ہے اسے سو کوڑے پڑنے چاہیے وہ ننانوے مار رہا ہے صرف ایک کوڑا چھوڑ رہا ہے حاکم وہ جہنم جائے گا وہ قاضی ہو وہ جج ہو وہ حاکم ہو وہ جو بھی ہو ایک کوڑا کم کرنے والا ننانوے کوڑے مار کر کے ایک کوڑا چھوڑنے والا بندہ جہنم جائے گا تو آج اسے کہیں پہ کسی کو سزا ہی نہ ہو اسلام کا ہے جو زنا کرے اسے سزا دو چوری کرے سزا دو یہاں صرف پرچہ کاٹنے پہ پر کام پورا ہو جائے تو بتائیں ان کا کیا بنے گا بنانوے مارے کوڑے ایک نہ مارے اس کی سزا جہنم ہے جو سو کے سو ہی نہ مارے اور اوپر سے مذاق بھی اڑائے اور نوزالے شریف سزاؤں کو سزائے کہ تو کتنا بڑا ظلم ہے ان لوگوں کا اور وہ بھی شریعت خدا خدا تعالیٰ کی شریعت پر وہ تو چلو امیر پکڑا جاتا تھا یہ ہو جی وہ اتنا کرتے تھے اس کا منہ کالا کر کے گندے پہ بٹھاتے تھے لیکن انہوں نے کیا کیا ہے یہاں سات بندے بھی قتل کرے تو اسے طرح ضمانت میں آ جاتا ہے یہ ضمانت والا سسٹم ہی پتہ نہیں کیا ہے اسلام میں تو نہیں ہے کہ مجرم کو مجرم کی ضمانت کون دے گا مجرم کی ضمانت نہیں ہوتا ہے مجرم زمانوں پہ باہر آیا پھرتا ہے مجرم دوائی لینے جاتا ہے تو باہر جناب سارے کرتا پھرتا ہے باہر ریسٹورنٹ پہ جناب وہ کافیاں پھرتا پھرتا ہے وہ ابھی یہ پچھلی جو یہ عمران خان کی حکومت تھی اس میں جتنے بھی نون لیک والے تھے سارے بیمار تھے ہے یا نہیں سارے بیمار تھے اب وہ سارے کے سارے کوئی وزیر بنا بیٹھا ہے کوئی مشیر بنا بیٹھا ہے کوئی وزیراعظم بنا بیٹھا ہے کوئی کچھ بنا بیٹھا ہے, ہے یا نہیں ایسا یہ کیا ہے نظام سارا یہ یہودی والا نظام یہ ان سے بھی کیا گزرا ہے یہ جو جمہوریت ہے نا موجودہ دور کی یہ اس سے بھی کئی گزری ہے یہ اس سے بھی بڑی لالت ہے یعنی وہ کسی امیر بندے کو اتنا تو کرتے تھے ضریل کرتے تھے لیکن یہاں کیا ہے یہاں غریب پکڑا جاتا ہے لیکن امیر بندے کوئی جرم کرے بڑا اسے کچھ بھی نہیں ہوتا جی ہاں وہ پکڑا بھی جائے تو اس نہ کر رہا تھا میں فتح یاب ہو گیا ہوں نعوذ باللہ من نوزالح تو پیارے الحتر بھائیو اللہ تمارک و تعالی نے ان کی اس حرکت کو بیان فرمایا خالق اور مالک نے میں کہ یہ لوگ اللہ کے آد کو جنہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ آگ کیا تھا مولا تیرا دین جیسے ہے ویسے بیان کریں گے اللہ تعالی کے دین کو اللہ تعالی کے آگ کو اور اپنی قسموں کو ہمارے تھوڑے سے تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں تھوڑی قیمت کے بدلے میں بھیج دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں الائ کلا خلا کل فلا خرا ان کا آغذ میں کوئی حصہ نہیں ان کا آغذ میں کوئی حصہ نہیں ہے یہ بات صرف یہودیوں تک نہیں ہے یہ آج کے موریوں تک بھی ہے جو جناب صرف سیٹ کی خاطر عہدے کی خاطر بڑے بڑے دین دشمن حکمرانوں کے ساتھ جا کھڑے ہوتے ہیں سمجھ آیا مسئلہ جو بڑے بڑے دین دشمن حکمرانوں کے ساتھ آج کھڑے ہیں آپ جتنی بھی پارٹیاں ہیں پاکستان کی ہیں سیاسی پارٹیاں آپ ہر پارٹی میں دیکھ لیں مذہبی تڑکا ضرور لگا ہوگا یا نہیں جیسے سبزی کوئی بھی بنا ہے آپ ٹماٹر اور لہسن ان کا تڑکا ضرور ہوتا ہے ہے یا نہیں اور ان کا حال بھی وہی ہے ان مذہبی طبقے یہ ہر ہانڈی میں چلے جاتے ہیں ہر ہانڈی میں وہ چاہے جناب دین دشمنوں کی ہانڈی ہو چاہے وہ جناب کو ہانڈی ہوگی وہ وہ بھی کو یار دیکھیں ایک بندے کو میں نے کہا دشمن پارٹی ہے آپ کیوں ان کے ساتھ لگے ہو فلانا فلانا پیر ہے ابھی وہ دین دشمن پارٹی ہے میں نے کہا یار پوری جے خنجیر کے گوشت کی ہو یا کتے کے گوشت کی ہو اس میں ایک دوم جو ہے کشل آپ ہرنی کی ڈال دیں وہ بات ہو جائے گا ایک دوم جو ہے ہر کی ڈال دیں یا بکرے کی ڈال دیں پسل جو وہ حلال ہو جائے گا وہ تو حلال نہیں ہوتا میں نے کہا یہ کیسے حلال ہو گیا یہ سارے دن چھلے لگے ہوئے ہیں انہیں نہیں پتا یہ صرف اسلامی ٹچ دکھانے کے لیے موریوں کو اور چار تیروں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں یہ رقطار کو مطالعہ کا آہت بیچ چکے ہیں ہارو رشید رحمتہ اللہ علیہ اس وقت کے حکمران کتنے دیندار لوگ تھے باوجود شبلی وقت پیر تھے ان کے مزار پہ جائے نا شیر پیرے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک واحد کے پاس تھے وہ حضرت شیخ شبلی اللہ جو ہیں اتنے اس وقت کے بزرگ تھے کہ ہارون رشید رحمت اللہ جیسا بندہ دروازے پر کھڑا کر ملنے آیا ہوں خاتون نے جا کے کہا کہ ہارون رشید ملنے آئے انہوں نے کہا جا کے اسے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ملنے کے میں نہیں ملتا تجھے بات میں سفارش ڈال کے ملنے جب گئے ان کے دروازے پر پہنچے انہوں نے کہا رات کو آئے اندھیرے کو آئے ساتھ دیا جراگ کچھ نہ لے کے آئے خالی ہاتھ آئیں اندھیرے میں نہ میں اس کا منہ دیکھوں نہ وہ میرا منہ دیکھے جو بات کرنی ہے کر لے اور وہاں سے نکل جائے بات وہ آ کے بیٹھے ہوتے لوگ شبلی کے پاس کہنے لگے یارو رشید رحمۃ اللہ علیہ وہ جو ان کے استاد تھے وہ ساتھ آئے تھے انہوں نے کہا یار میں تیرا استاد ہوں تو مل لے اس سے تجھے علم پڑھا ہے اس علم کا واسطہ مل لے اسے اس نے کہا جو آپ نے علم پڑھا ہے وہی علم تو مجھے مل نہیں دیتا اس سے وہی علم تو نہیں ملنے دیتا مجھے بعد میں جب ملاقات ہوئی رات کے وقت اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس نے کہا جی حضور کوئی کام ہو میرے لائق تو بتائے حضرت بکر شملی خلیفہ ہارون رشید کو کہنے لگے ایک کام ہے تو اسے اگر کر دے اس نے کہا کیا کام میں دوبارہ میری گلی سے نہ گزرنا بتائیں ہارون رشید جیسا بندہ ہو تو اب بکر شبلی اس سے نہ ملے تو آج ہمارے ہمارے حکمران پیر ان کے درباروں پہ جا کے حاضریاں بھرے اے پیر جا کے ان کو وہیں جا کے دعائیں دے تو پھرے ہیں کیسی سستے سستا فیز ہے گھر جا کے دعائیں وہ غریب بھی چارہ ہے نا ملنے کے لیے پیر کو پھر کہتے تم پچپن ہزار مرتبہ وہاں وہ ایس کریما پائے پھر ملاقاتوں کو اس کو وہی وہ لگا دیا اور ان کو دعائیں دینے کے لیے ان کے گھر پہنچے ہوئے عجیب نظام ہے پیر کو بھی پتہ ہے کہ کہاں پہ دم پھوکا کرنا ہے اور چلنا کہاں پہ ہے دم پھوکا اللہ تبارک کو بتا رہا ہے سر پیروں سے بھی بچائے ہمارے تو بزرگوں نے لکھا ہے انہوں نے کہا جو بندہ حکمرانوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے نا تو جو مولوی حکمرانوں سے میل جوڑ رکھنے والا مولوی ہے اس کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں ایک مولوی ہے حکمرانوں سے ایک بندہ ہے حکمرانوں سے میل جول رکھتا ہے اور دوسرا بندہ اس بندے سے میل جول رکھتا ہے بھائی اس کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں جائے انہیں سے ظاہری بات ہے اوپر سے شیرا بہے گا تو کچھ نہ کچھ اس کے سر پہ آئے گا ہی نہیں ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ سے اوپر سے گند نیچے آ رہا ہو تو اس کے چھینٹے نیچے گزرنے والوں پہ نہ پڑے تو اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ ان سے بچ کے رہے جتنا اپنا دامن بچائے گا اتنا اس کا ایمان محفوظ رہے گا اب بتائیں جتنی یہ گستاخیاں کر رہے ہیں حکمران رب رسول کی بارگاہ میں جو وہ بھر بھر کی باتیں کر رہے ہیں ابھی کل جو بتائے کہ وہ کہتے ہے رسول اللہ کی سیرت سے آزاد کروانے آیا ہوں میں بتائیں جب ایسی باتیں کریں گے لوگوں کو تو سارے, تو سارے اس کا دفاع کریں گے کتنے پیروں نے چھوڑا اس کو یہ بات سن چھوڑا ہے کسی کے کسی بارے میں آپ نے سنو کو فلانا پیر علیحدہ ہو گئے یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں یہ لوگ دن پر ایمان لا چکے ہیں تمہارا بیچ چکے ہیں رب کا آد کیا تم نے حق حا مرغا تم نے کب کہا روبر سے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے یا اللہ انہیں فتح تھا فرما کس چیز کی فتح مانگ رہے ہیں وہ کس کو فتح کرنے کے چکر میں وہ کس فتح کی تم دعائیں مانگ رہے ہو اللہ و تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا کہ جیسے ان کی سزا کیا ہے جو رفتبارک و تعالیٰ کے دین کے معاملے میں مداحن ہو جاتے ہیں مداحن مداحین کہتے ہیں بے غیرت بندے کو جسے دین کی ہی نہ آئے جو مداعر بن جاتے ہیں ان کی سزا البارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی جو رب کا دینی بیج بیٹھے جو رب تبارک و تعالیٰ کا آخری بیج بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حصہ نہیں ہے کلام بھی نہیں فرمائے گا اللہ بولے گا غریب کے ساتھ اور آگے کیا فرمایا اللہ قیامت والدین کی طرف دیکھے گا بھی اللہ نہیں دے بلائے اور اللہ پاک بھی نہیں فرمائے گا جیسے عام گناہ جو ہیں مومن مسلمان کل پڑھنے والے گناہ دنیا میں ہو جائیں قیامت والے دن جہنم جائیں گے اگر چلے گئے اگر چلے گئے جہنم میں تو سزا پاک ہے تھوڑی سی اللہ تبارک و تعالیٰ سزا کو ان کے لیے ان کی پاکی کا سما کر دے گا وہ پاک ہو جائیں گے گناہوں سے کرم تعالیٰ سلام نے فرمائے پھر وہ جنت چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا کہ ایسے لوگ جو دین رب کا بیج دیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں فرمائے گا یعنی جہنم کی جہنم میں جائیں گے تو وہ عذاب ان کے لیے بطور عذاب ہوگا وہ عذاب ان کے لیے رحمت نہیں بنے گا کہ وہ عذاب بھگتنے کے بعد جنت چلے جائیں نہ نہ وہ سزا ان کی جیسے دنیا میں سزائیں ہوتی ہیں شرم چور چوری کرے اسے سزا ہوتی <تصفح> ہے جب اسے سزا ہو جائے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا <تصفح> سمجھا ہے انہیں سمجھ آیا مسئلہ کسی بندے نے زینا کیا ہے ان سزا ہو جائے تو گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے جیسے عاکلِ صحم کی صحابی مسلم عدی سے بات ہے کہ وہ ان سے گناہ ہو گیا عاکلِ صاحب کی بارگاہ میں حضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم ان یہ گناہ ہو گیا آکالِ صاحب نے سزا جاری کی اس سزا میں ان کی وفات ہو گئی دوسرے یا تیسرے دن آکل صاحب ان کے گھر تشریف لے گئے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ارے آکل صاحب نے کہا جو اس نے توبہ کی ہے میں اس کی توبہ اگر پوری دنیا کے لوگوں کو بانٹ دی جائے تو سارے کے سارے بخش اتنی تو بڑی توبہ کی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ یعنی کہ سزا پانا جو ہے نا یہ سزا یہ بھی بندے کے لیے گناہ کی معافی کا سبب ہے تو قیامت متبارک جو بندہ مومنٹ جہنم جائے گا وہ اس کے لیے سزا جو ہے نا وہ بطور عذاب کی نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا وہ سزا اس کے لیے باعث ہوگی پر جو محل کو ہوگا نا ہوگا وہ اسے صاف کر کے اسے جنت جانے کے لائق کر دے گا آگ کے اندر آگ کے اندر کسی دشمن کو بھی ڈالا جاتا ہے اور آگ کے اندر سونے کو بھی ڈالا جاتا ہے دشمن کو ڈالا جاتا ہے سزا دینے کے لیے سونے کو ڈالا جاتا ہے پاک صاف ہونے کے لیے یہی ہوتا ہے نا اسے وہاں ڈالتے ہیں وہ پاک صاحب کو جاتا وہ پاک صاحب ہو گیا تو باہر آ گیا اسی طرح کر کے باپ بھی اپنے بیٹے کو مارتا ہے استاد اپنے شگرت کو مارتا ہے تو بطور سزا کے نہیں ہوتا بطور سزا نہیں ہوتا اگر کہ اسے یعنی کہ تکلیف بھی ہو رہی ہے سارا کچھ ہو رہا ہے وہ استادیب کے لیے ہے اس کا نتیجہ بڑا میٹھا ہے اس کا نتیجہ وہ بڑا میٹھا ہے بچہ تب سیکھ جائے گا سیدھی راہ پہ آ جائے گا اسی طرح بندہ مومن جو گناہوں کی وجہ سے جہنم جائے گا اس کا مال بھی یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ جنت جانے کے لائق ہو جائے لیکن یہ لوگ جو دین پہ چکے ہیں جن کے نزدیک پیسے کی قدر زیادہ ہے رب کے دین سے رقت مارک مطالعہ کہ آج کی قدر جو ہے وہ کم ہے وہ ہے ہی نہیں ان کے نزدیک پیسے کی قدر زیادہ ہے عہدے کی قدر زیادہ ہے جی اہدے کی لالچ جاتا ہے ان کے نزدیک رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھے گا بھی نہیں بلائی زکی ہے پاک بھی نہیں فرمائے گا یہ ذہن میں رہے کیسے باپ کہتے ہیں بچے کو وہ میرے ساتھ بات نہ کرنا میں تو دیکھتا بھی نہیں تیری طرف وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے جب یہ کہہ رہا کہ میں تیرے ساتھ بات نہیں کرتا تو یہ بات ہی کر رہا ہے نا اور کیا کر رہا ہے یہ کہنے کے بابے کہ چل چل نکل سا بہت سے چل چل چل چل میرے <سؤال> صاحب بات نہ کرنا چل نکل <سؤال> یہ بھی تو بات ہی ہے نا یہ <سؤال> وہ بات نہیں ہے جیسے کئی <سؤال> بار بندہ کہہ بھی نا میں سے راضی ہو گیا ہوں چل چل ٹھیک <سؤال> ہے راضی ہو گیا ہوں وہ <سؤال> <سؤال> سمجھ آتا ہے راضی میں راضی ہو گیا ہوں چل اب یہ کہہ رہا ہے وہ پھر سمجھ رہا کیوں اس کا لہجہ ہی ایسا ہے اس کا انداز تخاتوں بھی ایسا ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ راضی ہونے والا لہجہ نہیں ہے تو اسی طرح کر کے جیسے رقت بارک مطالعہ ڈانٹے گا کسی کو ڈانٹتے ہوئے رب تبارک ہوتا ہے جیسے کلام فرمائے گا جلال میں غزل میں جس پر کلام فرمائے گا وہ کلام کلام رحمت نہیں ہوگا ڈانٹے گا ضرور رب تبارک ہوتا ہے لوگوں کو ایسے لوگوں کو ڈانٹے گا ڈانٹے پر فرمایا رقت بارک مطالعہ لیکن وہ کلام اس کی نفی نہیں ہے وہاں پہ گرفتار نے تو برباد کلام نہیں کرے گا لیکن یہ کیا ہے وہ کلام کلام نہیں ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ ہے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے اس بات کو جس کے پاس رہنے والے بچے ہوں یا اس طرح کر کے ان کے ساتھ کلام کرے بچے بھی سمجھدار ہوتے انہیں بھی پتہ ہوتا ہے نہیں بھائی یہ کہہ رہا ہے جلدل نکل جہاں سے میں راضی ہوں تلتے بھائی یہ کلام ہی بتا رہا ہے کہ آپ نے راج ہے کیا نہیں تو خالق اور مالک نے ارشا فرمایا ولازکی ہم اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا ان کے ساتھ اور نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت والے دن اور نہ ہی انہیں پاک فرمائے گا بالا ہم عذاب نلیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے دردناک عذاب ہے اللہ اکبر کبیرا آگے اللہ تعالی عزا نے ان کی ہردیوں کی ایک اور خصرت بیان کی کہ وہ اپنے مفاد کی خاطر رب کا دینی ہیر پھر کر جاتے ہیں رب کے احکامات میں تبدیلی کر دیتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں جی یہ دیکھیں بھائی نہ بل حمل فریقون عرسنت بل کتابیں لتا سبو ہو من الکتابا ہو اللہ تعالی نے فرمایا ان میں ایک گروہ ایسا ہے ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ پھیرتے ہیں کتاب پڑھ رہے ہوتے نا تو زبانوں کو مروڑتے ہیں زبانوں کو مروڑتے ہیں لتا سبو منل کتاب اس لیے زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ جو ابھی پڑھ رہے ہیں نا یہ بھی کتاب بھی پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں سر لگا دیتے ہیں نا سورے گی کر دیتے ہیں لہ جائے گی کر دیتے ہیں جیسے باتوں کا بندہ سر لگا کے قرآن جا جا ہمارے پاکستانی ہیں بیچارے یہ باہر چلے جائیں تو ابود عربی بول ایک بندہ کو اس نے کسی سے کوئی وظیفہ پوچھا شادی کے لیے وہ بتا شوکری تھا اس نے اسے کو وظیفہ بتا دیا عربی کا وہ کئی دن تک پڑھتا رہا بعد میں اسے پتہ چلا وہ تو سعودی کا قومی تر میں لیکن یہ ہوتا ہے ہمارے لوگ یعنی کہ عربی لے جاؤ نا وہ کچھ بھی پڑھ رہا ہو تو وہ کہتے ہیں یہ قرآن پڑھ رہا ہے نا عربی لے جاؤ بے چارے ان پڑھ لوگ جو نا وہ اسے سمجھتے یہ وہ لوگ یہی کرتے تھے یعنی کہ کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے کتاب پڑھتے پڑھتے بالکل اسی لہجے میں اسی انداز میں اپنی طرف سے ڈال دیتے تھے اپنے طرف سے ڈال کے لوگوں کو یہ لیتا سب کتاب وہ اس لیے کرتے سکتے تاکہ تمہیں گمان لگے تمہیں لگے کہ یہ بھی کتاب ہی ہے یعنی یہ بھی اللہ تعالی کا حکم ہی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ و تعارہ کا حکم بنا کے لوگوں کو سامنے پڑھ دیتے جیسے آج کل کے پیر آج کل کے چہر مولوی جو ہیں اپنی بدعات گھڑ کے ان پر بھی ایسے زور لگاتے ہیں جیسے رم تعالیٰ کے حکم پر زور لگانا چاہیے یعنی ان کے بھی ایسے پابند ہو چکے ہیں جیسے رب تبارک کو تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے فرد کے پابند ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ آج رب تعلیٰ کے فرد کے اتنے پابند نہیں ہیں جتنے اپنی بدعات کے پابند ہیں۔ جتنے اپنی خرافات کے پابند ہیں اتنے رب کے دین کے پابند ہیں؟ نہیں ہیں رب تعلیٰ کے دین کے اتنے پابند نہیں رہے اپنی خرافات کے پابند ہے جتنا کوئی چھوٹی ایجاد کیا ہوا نا اس کے بڑے پابند ہے مجار ہے کوئی چیز دائیں بائیں کر بیٹھے ہیں کچھ بھی دائیں بائیں نہیں ہونے دیتے ہاں رب تک دین دائیں بائیں ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں اللہ دوبارک بدارنے کا عرشا فرمائج جی دیکھیں ان کی مکاری دیکھیں اللہ <تصال> تعالیٰ نے ایسے انداز میں پڑھتے ہیں زبان کو فروڑ کے تحصب منل کتاب و ماہ منل کتاب تمہیں لگے کہ وہ کتاب پڑھ رہے ہیں وہ ماہ و منل کتاب اللہ تعالیٰ وہ کتاب نہیں پڑھ رہے ہوتے وہ کتاب نہیں پڑھ رہے ہوتے وہ اپنی طرف سے پچر لگا رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے نوز اللہ کی طرف سے گواہ ہو جا یہ رب کی طرف سے نہیں آیا رب کی طرف سے آج بتائے نا مزاروں پر پیروں کے درباروں پر نمازیں قزا ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں میں اکثر کئی سارے بہت کم ایسے بزرگ جہاں پہ شریعت مبارکہ مکمل طور پر پابندی ہوتی ہے ان کی بات نہیں کرتا ہوں جب بھی کہا جائے نا لوگ برے ہیں تو اس سے ہمیشہ ہر دور میں استثناء رہا ہے ہر ایک کے بارے میں بات نہیں ہوتی جو چور ہیں صرف انہی کے بارے میں بات ہوتی ہے کہیں سمجھائے مزاح عموماً مزارات پر نماز قزا ہو جائے تو پرواہ نہیں ہے وہاں پہ وہ اس ہوا کر کے دیکھیں آپ ہاں بھائی وہاں پہ جو پیر کی قبر کو گسل دیتے ہیں وہ قزا کر کے دیکھیں آپ کبھی کزا ہوتی ہے یہ بھی کرونا آیا تھا آب. تو کرونا میں کیا کچھ قزا ہو گیا پچاس سال سے اوپر کے بابوں کو مستر نہیں آنے دیا گیا <laughs> مستر سے محروم کر دیا انہوں لیکن ان حالات میں بھی کئی سارے پیر تھے جنہیں دکھ نمازوں کے چھوٹنے کا نہیں تھا, اور اس کے چھوٹنے کا دکھ تھا. چھوٹ دے. جب انہوں نے جب گدی نشین پیر لوگوں کو مبارکباد دے رہا تھا جیسے مبارک کو آپ کو کھل گیا है? है? جب اور جب بند لوگوں کے دربار پہ حاضری بند ہوئی تو اسے بڑی تکلیف ہوئی یہ کیوں بند ہو گیا بھائی نماز بند ہوئی ہے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں جمہے پہ پابندی لگا رہے تھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں کوئی پیڑ نہیں بول رہا تھا یہ رقت بارے کو بتا رہے تھے شاید پر پابندی ہے کوئی نہیں بول رہا کتنے حکامات رقطبارے کو بتا رہے تھے بالکل معطل کر دیے گئے ہیں پورے پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر لیکن ان کے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہے کوئی بھی بولنے والا میں کہتا ہوتا ہوں کہ آج اگر کوئی اعلان کرتے حکومت اور پہ پابندی ہے نا سارے پی بہراج ہیں انہیں اسلام کا مسئلہ بنا دینا اسلام کو خطرہ درپیش ہے اسلام کو خطرہ درپیش ہے جب مختلف جہاں پہ ہندوستان کے مختلف شہروں کے اندر اذان پہ پابندی ہو گئی کوئی باہر نہیں آیا سب نے کہا ٹھیک ہے امن ہونا چاہیے بھی نہ پڑھیں اذان ہندوؤں کو خطرہ ہوتا ہے ہندوؤں کو مسئلہ ہوتا ہے اذان نہ پڑھیں ازان پہ بندی لگی سب کو قبول ہے میں نے کہا صرف اس پہ پابندی لگوا دیں ذرا عرص پہ حکومت کیا دیں عرس نہ منائے تو سارے قریب بار آ جائے اسلام کا مسئلہ بنا دوں اسلام خطرے میں آج یعنی جب برقے نوچے جائیں تب اسلام خطرے میں نہیں ہے اذانوں پہ پابندی ہو اسلام خطرے میں نہیں ہے جب ٹانگ پڑے تمہارے سیدھا پیٹ پر پھر تم کہتے ہو اب اسلام کو خطرہ ہے اللہ تبارک اتارے ارشا خرمایا جی دیکھیں یہ لہجہ جو رب کے دین کے لیے رکھنا چاہیے یہ اپنی اختراعات کے لیے رکھتے ہیں اپنی باتوں کے لیے رکھتے ہیں صاحب نے کیا دیا بس جو اس پہ اتنا زور ہے رب تعالیٰ کے دین نے جو فرمایا اس پہ بھی اتنا زور ہے اس کے لیے بھی اتنا زور ہے اتنی طاقت ہے آپ کے پاس آپ رب بار کو بتایا کہ دین کے دفاع میں بھی کھڑے ہو جائے اللہ تمہارے کو بتایا نہیں عرشا فرمائے جی دیکھیں میں یہ ربتبارک و تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ بولتے ہیں بہت یا عالمون حالانکہ یہ جانتے ہیں انہیں پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں انہیں پتہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں ایک ہمارے یہاں ہم بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو پیسے دیش کے مسئلہ تبدیل کر جاتے ہیں پیسے دیش کے مسئلہ تبدیل کر جاتے ہیں ایک جگہ کشمیر وہاں طلاق کا مسئلہ بنا ہوا تھا ایک عورت کو طلاق ہوئی تو ایک مفتی صاحب نے کہا کہ طلاق ہو گئی ہے دوسرے نے کہا کہ نہیں انہوں نے کو پیسے دیے تھے دوسرے موری صاحب کو اب انہوں نے مجھے بلوایا وہاں کیا آپ آئیں اور اس پہ ذرا تقریب کریں تو میں نے وہاں پہ ایک موری صاحب کا قصہ سنایا وہ ایک وہ چودھری تھا اس کے گھر میں ایک عورت کام کرتی تھی اور ساتھ اس کا شوہر بھی کام کرتا تھا دونوں وہاں پہ نوکر تھے عورت گھر کے کام کرتی بندہ جو ہے وقار کے کام کرتا تھا وہ لڑکا جو تھا بندہ شوہر اس کا وہ دماغ بنا بیٹھا تھا اس نے اپنی بیوی کو تلاک دیا اب وہ طلاق دینے کے بعد وہ بندہ بھاگا مولوی صاحب کے پاس مولوی صاحب طلاق دے بیٹھا ہوں تو اب کیا کروں اس نے کہا کتنی بار دی اس نے کہا تین بار دی اس نے کہا طلاق تو ہو گئی بھائی اب وہ واپس آیا چودھری کو پتہ چلا کہ وہ تو میاں بیوی بی میں طلاق ہو گئی اب اس نے کہا کہ ان دونوں میں سے ایک رہے گا ایک چلا جائے گا یہاں سے تو اس سے اندر نقصان ہے دونوں اکٹھے نہیں جا سکے تھے ہمارے پاس اور ہماری مجبوری ہے کہ دونوں کو رکھنا اب اس نے کیا کیا چودھری نے کیا سیدھا مولوی صاحب کے پاس پانچ سو روپئے اس کے ہاتھ میں رکھا تھا یار وہ طلاق کا تو مسئلہ آپ کے پاس پہنچا تھا کیا بنا اس کا اس نے کہا جی بہتر بلائے ان کو میں پوچھوں ان سے پھر اب جو مول صاحب میرے طلاق کا حکم دے چکے ہیں بلائے ان سے پوچھوں وہ جب بلایا گیا اس نے کہا بچے یہ بتاؤ آپ نے طلاق جو دی تھی وہ قو کے ساتھ دی تھی یا تا کے ساتھ دی تھی طلاق یہ کہا تھا آپ نے یا تا کے ساتھ طلاق کہا تھا آپ نے تو اس نے کہا جی میں تو جھوٹے قاری ہوں نہیں تجویز جانتا نہیں ہوں میں نے طلاق ہی کہا تھا کے ساتھ انہوں نے کہا مبارک ہو آپ کو طلاق اب لگے اب معاملہ کھلا ایک اور عالم صاحب کے پاس گیا انہوں نے کہا جی آپ کو غلطی لگی ہے کہ طلاق نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے فواہ کو پر نہیں کیا تھا انہوں نے کہا جب ان کا نکاح ہوا تھا انہوں نے قبول کہتے ہوئے کو بھی نہیں کیا تھا کا نکاح ہی نہیں ہوا تھا دماغ نے دو سات تجویز پڑھے اس کے بعد آ کے طلاق دینے کا پہلے قبول کہتے ہو کو بھی تو پر کرنا نا نا اب بتائیں بھائی لئیس نے زبان پھر کے حکم پھر رہے نہیں پھر وہی حال لوگوں نے کیا تھا وہی حال آج ہمارے ہو یہاں اور نوزب اللہ اللہ تبارک نے عرما جی دیکھیں اب یہودیوں نے کیا کہا جی نسرانیوں نے عیسائیوں نے نصرانیوں نے یہ کہا کہ ہم جو عیسی علیہ السلام کو خدا مان رہے نا یہ عیسی علیہ السلام نے ہی ہمیں کہا تھا یہ کس نے کہا تھا عیسل صحاب نے ہمیں کہا تھا کہ مجھے خدا مانو تو ہم اس لیے عیسل کو خدا مانتے ہیں سارے کا قیدا ہو یا تصلیس کا خیدا ہو یہ ہے ہی اس لیے کہ عیسل شام نے ہمیں کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تردید فرمائی اب کچھ یہودی مدینے کے وہ ضلیل تھے نوز باللہ انہوں نے الزام لگایا تھا عقل السلام پر کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو خدا مان لیں نوز یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے خدا مان لے اور ہم نہیں مانیں گے ہم تو بڑے توحید والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا یہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ماکان علی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب دے دے حکمت دے دے اور نبوت دے دے سم یا کون من دون اللہ سے پھر وہ لوگوں کو کہنے لگے کہ اے لوگ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ میری عبادت کرنے لگو اللہ تعالی نے فرمایا رب جس کو اپنا نبی بنا ہے وہ یہ بات ہے, نہیں کرتا وہ یہ کام ہے, نہیں کرتا نوزو کر نبی یہ کیا دے پھر تو نوز بلّہ کو رب کا باغی ٹھہرا رب کا باغی ٹھہرا نا رب نے بھیجا تھا میرے بندے بناؤ اور وہ جا کے اپنے بندے بنا رہا ہے رب نے کہا تھا یہ اعلان کرو لوگوں کو رب کی عبادت کرو وہ جا کے اپنی عبادت کی دعوت دے رہا ہے اللہ کو تارا نے فرمایا نہ نہ میں کہ یہ میرے کسی نبی سے ممکن نہیں ہے سن میں یقون علّہ سے باد منظون کہ جب میں نبوت دے دوں تو پھر وہ کہنے لگے کہ تم میری مدد کرنے لگو ہاں نبی کی تعلیم کیا ہوتی ہے نبی کی تعلیم یہ ہوتی ہے فلاں کنکوں ربانی جی نبی کی ہر نبی کی دعوت یہی رہی ہے تم ربانی بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ تم سبحان اللہ اللہ اللہ تم کیا بن جاؤ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ والے ربانی کہتا ہے اللہ والے ربانی تم کتاب کی تعلیم بھی ہوتا درس بھی دیتے ہو اس سے کیا شان ثابت ہوتی ہے کتاب کا قرآن کا درس لینے کی اور قرآن کا درس دینے کی है? کیا شان پائی آپ لوگوں نے ہیں صبح صبح رفتار کو ہوتا ہے کہ قرآن کا درس لیتے ہیں जی? जی? اللہ تعالیٰ کہ ربانی وہ ہوتا ہے جو کتاب کی تعلیم دے اور کتاب سکھے بھی کتاب سیکھے بھی اور کتاب سکھائے بھی تو اس لیے آپ میں سے ہر بندہ کوشش کرے جو درس آپ سنتے ہیں زبانی میں سنائیں لوگوں کو اپنے گھر والوں کو دوست احباب کو جہاں بیٹھے انہیں سنائیں اور جتنا ممکن ہو سکے آپ اپنے گروپوں کے اندر بھی لوگوں کو سنائیں اور ان کو ترغیب بھی دیں لوگ جو روز پوچھا بھی کریں یار وہ آپ کو درد بھیجتا آپ نے سنا ہے اگر وہ کہے سنیں آپ اس میں سے کوئی بات آئی سنا دیں کوئی بات تو سنائے نا اس طرح جل کے ان کو شوق پڑے گا آپ چار پانچ مرتبہ دس مرتبہ وہ سنے گا پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر وہ لوگوں کو گاہ کرے گا ان شاء اللہ اللہ تبارک وطالع نے فرمایا جس طرح نبی یہ نہیں کہتا لوگوں کو میری عبادت کرو اسی طرح نبی یہ بھی نہیں کہتا بھلا یا نور نبی کبھی تمہیں حکم نہیں دے گا انتخل ملابی نہ ارباب نبی کبھی یہ نہیں کہے گا تم فشتوں کو رب بن مان لو یا نبیوں کو رب مان لو نبی یہ دعوت کبھی نہیں دے گا نبی یہ دعوت نہیں دے گا نبی یہی کہ نبی کی دعوت یہی ہوگی کہ اللہ کو رب مانو جسے رب مانو اللہ کو رب مانو ہاں رب کیا یہ ممکن ہے کہ نبی جو تمہیں رب کا عابل بنانے آیا رب کا بعد گزار بنانے آیا ہے تمہیں مسلمان کر کے پھر تمہیں کفر کا حکم دے دے ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں ایسا نہیں ہو سکتا میں میرا حبیب تمہیں کبھی نہیں کہے گا کہ تم مجھے اپنا رب مان لو مجھے تم الہ مان لو میرے لیے عرویت ماننے لگو اس طرح جیسے میرا حبیب تمہیں نہیں کہتا اسی طرح عیسیٰ اس علیہ السلام نے بھی نہیں کہا نہیں مانو نہ ہر نبی کی دعوت یہی ہے کہ رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اللہ تبارک بتایا سمجھ نہیں کی تو